صلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم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 وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَاسْبِي يَذِي يَا رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ دوست جل شان و حمد و شنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دی اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرن تو بعد ملک لم عزل کی بارگاہ جانا فریاد ہے مولادین منافقین دشمنان اسلام دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات فرماوے دی خیر فرما اسلام دی خیر فرماوے دشمنان اسلام نیست و نابود فرماوے دوستو جناب گریلو دنیا کے کام کاج ڈا ڈا دنیا ڈا ڈا کھیتی باڑی بہت سارے امور ہوں جسے سر انجام لے وقت کٹ کے تشریف گنا مولا سونا تھوڑی تشریف آبری نو اپنی بار گاہ قبول فرما کے اجرے عظیم عطا فرماوے اور میرے سارے برادران براہ میرے سارے چھوٹے بڑے جنہ اس محفل پاک کا اجتمام فرمایا مولا سونا ہینا دی اس کوشش کو اپنی قبول چا فرماوے چ فرما دی دنیا آخرت سونی چا فرماوے بیٹھا لیکن میں کو فرمائش کی تھی کہ یہ کہ کل الا موزو سنا کل میں یہ بیان کی تحصیل چبارہ نم کوٹ اور خصوصا اپنے علاقے والے لوگ واسطے ہم زبان ان کوشش کرے نا بھائی سادی گلا سادہ انداز ہو دے. تے بالکل سوکھی سلانا ہوا تاکہ ان کو سمجھنے پریشانی نہ بنے اصل جڑا مقصد ہو گل سمجھا جتنے جامعلق کہ وہ قوم ڈورو ڈورو کی بیٹھے قومی ذہنی سطح جہی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی بھائی وہ علم آئی گل سمجھ سکے اسی واسطے بندہ اپنے زمانے جمانے ذہن نہیں جانتا یعنی جڑے سامنے بیٹھے انہوں دی ذہنی سطح تو خبردار نہیں دی ذہنی سطح نہیں سمجھا اُن دل دماغ مطابق گل نہیں کر سکتا کرنا نہیں جانداہل هو بن بن اور واضو نصیحت کی اجازت اس ساری قوم کا کباڑا تھی آتی ہے قبالا اس واسطہ کیا بھی. کہ ایسے امور دے اندر یعنی ایسے دے اندر کمر ایس گرم کو جایا گیا کہ جنہ دن قوم دا نہ دینی مطلب ہے نہ دنیاوی مطلب ہے وہ قوم سرگردان ہے پریشان ہے حالانکہ چاہیے کہ قوم کو بالکل جٹکے انداز دے اندر خاص گلا جری سطح دا قوم ذہن رکھ رکھدیے جیری سطح دے لوگ سامنے بیٹھے اس سطح مطابق گل کی ہر خاص و عام اس گل کو اچھی طرح سمجھ بنے تے اچھی طرح سمجھ گے اس کو اپنے دل دماغ دے وے دل دماغ باہ یہ حکمت کوئی طاقت نہیں سکتی لیکن ہوں سادہ انداز علم اپنا دکھاوے بھائی بحث کرنی دے اندر کرو اے قوم بچاری علم دی این کوئی واقف نہیں اس انداز گو کرنی چاہیے کہ جہاں انداز قوم دے پلے تک سیپ ہو گئے تو میں لہذا جناب بالکل جٹکے انداز انداز جا مسئلہ بیان کرے سن اس مسلے دا عنوان ہے نا کہ حبیب خدا دے کی کیوں ش پڑھن راستے چلاؤ ہے گھن کے تے کے نال ملاون ہے یہ مسئلہ جناب سامنے کے آرام کر یہ تقریر تقریر جری نا تقریر تقریر اس کو آزن. کہ تاریخ دے کسے سنا دیتے شانہ سنا دیتی فضیلت ہاں. سنا دع ہاں. جزاد دا بیان کر دیتا اولیاء دی کرامات دا بیان کر دیتا یہ تقریر ہے یہ دے نو یار بھیا موئی ہوئیے مجبوری ہے आ, میں نہ کرو جو میں میں حک پایا بنتا بنتا بیٹھا जاگو, جاگ کیا جگ سو پچھل روزے بیٹھے کبلا تقریر مئی ش ہے تبلیغ مئی شاید تقریر آگے تاریخ کسے بیان کرنا شانا بیان کرنیا موجات بیان کر کے سنا دے تقریر تبلیغ دا ماننا اے ہے کہ جڑا تور فنا ہو فتنے دا کا قوم کو کھڑا کڑا اس فتنے دے خلاف آواز اٹھا جیری مرد قوم مبتلا ہوئے اس مرض دا علاج دسنا اور جیری خواہش کے پیچھے قوم تباہو برباد ہوے اور نفس اور خواہش دا ترولنا اس کو کا تبلیغ اور اس وقت علماء کو تقریر دا حکم نہیں گل سمجھے لیں علماء تقریر دا حکم نہیں تبلیغ دا حکم تبلیغ کرو قوم پیے اس امت مافلے کو فیتنا چھوٹ رسم چھو غلط گالی تو کٹو اور ان کو سیدا بالکل جٹکے انداز سیدا دین سنا کے حق راہ تقریر ماڑے تو مکتے نہیں مکتے ہی نہیں آؤ سو یہ اگا پیچھا نہیں دیکھنا اگا پیچھے نہیں دیکھتے مکتے نہیں سنتے رو سنتے راسو سنتے آکتے ہی نہیں لیکن تبلیغ کرنے والے مک گئے تھوڑے راہ اور جب تک،, جب تک علماء اپنا فریضہ ادا نہ کریں <تبع> تبلیغ پیر اپنا فریضہ ادا نہ کرن واضو نصیحت اور تبلیغ حاکم اپنا فریضہ ادا نہ کریں قوم دی مال جان دی دی عزت دی حفاظت تا قوم نتیجہ دن، او تے دی دا نتیجہ جڑا ہوں وہ تباہی تربادی جی پڑی جناب کا ماشرا ہے جناب کا مشہد دے, دے دے بیٹھے ہو سارے کتنی آپ کیش آش بن گیا کتھوں آیا تھے گئے ہیں ہے وجنا کت گیا سبب سبب راہ بار بدل گیا راہ سن بن گیا ڈاکو بن اس پیرا چھوٹا راہ بار ہے مولوی چوکی دار بن کے چوراں کو لکھا سرے کی چاہتی چوری یہ مثال ہے یہ پرانے جٹ لوگ مثال ہو بڑی کم دیاں گالیاں ہی اصا تو ان کو مذاق مڑا کے سٹ چلے جو رلی گھڑی ہے کیا مطلب چوکیدار چوکی دار, نا مراد بنا دا ہے؟ چوکی دار ہیں سب تو, تو چھوٹا مولوی جد پر بدلیں اس امت دا ڈاما ڈول سی بھی نہیں حق نسام کوئی نہیں وغیرہ اقبال ذرا نبو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کوئی ہو سامنے یار اگر سوچا قبول نہیں کریں گے قبول کر ساری تباہی اور بربادی دے ذمہ دار رہنما میرے رہنما راہبر اپنے آپ کو سمجھے نا لیکن کم رہزنی رہی تے ڈکیتی کرے اور وہ بھی بڑی خطرناک ڈکیتی قوم دے ایمان دی عزت دی اور دین دی مولوی آیا تقریر کیتی سانا سنا فضائل سنائے معجزات سنائے او اخبار کی آداد سنا کرامت سنا مولی صاحب دی جیب تتی قوم دی جنت پکی قوم گھر مولی اپنے گھر جلسہ ختم تاریخ دا بیان کرنا سوکھا ہے فوجزاد کا بیاں سوکھا ہے فضائل کا بیاں سوکھا کرامات دا بیان سوکھا ہے سنا سوکھا ہے سننا بھی سوکھا ہے اور جیڑا کم اور نا او وہ اس گل دا سننا اور بندے بندے مرضی لینا شرابی شراب نہیں کرنا گل باہ میں پوری رات لا دش لیکن جن بھی آخس نا بھائی شراب موتر کو ہے خالی مچھر نہیں تیرا تے او کیوں تو نفس جہا پیا آپ تے حلال مرضی کسا کساں فضائل سنا احکام نہیں نہیں اسلام کو کمائی دا ذریعہ بنایا گیا اسلام کمائی رکھے تو اس سے واسطے فرمائی ہے اقبال اقبال تو فرمائیے ادھر کی نات کر یہ بتا کہ کار کیوں لٹا امرو تم بوہے تو چوکی دار بان کے کھڑے آئے اندر جگے کی بربادی گئی ہے خبر ہی ہے کڑے کر یہ بتا کہ کا لٹا ادھر ادھر بات کرے یہ بتا کہ کاپ کیوں لٹا مجھے رہا سنوں سے غرض نہیں تیری رہا پر سوال ہے رن لانا رے تک بھی سن خلافات نے عید ملاد النبی نبی عید ملاد النبی کلندر لاہوری اچھا یار ساؤنڈ چلاو والا ویلی اللہ تعالی ادھے گھر کدیم نال بات کر الحمد اللہ سی گلا اتفاق رکھا ہے سپیکر دی مشین کو بھی چلانے بندہ آتا ہے نہیں تو سڑن لوگ ہو چاہیے مرڑے مہولی اتنا بند کھا گیا کھا جی سی پی کھا کھا دا مر گئی دعا دی دنیا حق دھیرا مدد کرے نہ دا دا مدد کرے ادلا سونا مدد کرے اقبال فربند مرحما پیرا مولویا مر گیا قوم د جگا اجڑی امت محمد باغ کی لٹی کو اقبال نے بلا بکری بکریاں بکریاں کو گلا ہاجری ہو نہیں آپ بگاڑا یار نپ نپ چھوائی جانا تھی آؤ پہاڑی آؤ ابلا یہ راہ بر نہیں رہ گئے آپ یہ دے یار فضائل بیان بوجد نبی باغ کے آمن ویلے دیا گلا قوم کو خوش کر کے جناب یہ نہیں رسایا حرام کے حلال کے جائز کیری کے شاید نہ جائز گیری شاید یہ نہیں رسایا جس کی خاطر تسان جلسے کرتے ہو دا محبوب آیا کیوں ہے کہڑی سہ سمجھا بڑا کہڑی کے آیا ہے مولا سونے نے بھیجا کیوں ہے خدا دا ایک عام بندہ بھی گھروں نکلے گھروں گھرو گھروں گھر تے ڈیرے تک وجے یا پکر تک بنے بغیر مطلب دے نہیں وا کوئی نہ کوئی مطلب ہو سی ٹا ویسی گھروں نکل سی تو کوئی مقصد ہے یا کم جا مقصد مقصد پورا کر کے آئی اور جڑا بغیر مقصد ٹرتا ہے لوگ اس کو فارے فارغ د اس کو کپے دل بغیر مطلب دے ہمیشہ پاگل ہی ٹو دے ہمیشہ جڑا سیا ہوتلبر مطلب نال مطلب نال سفر کرے لے اے خدا کردا دونوں دبی آج بغیر مقصد دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا مولا سونے نے اپنے محبوب کو دنیا چبوز فرمایا بغیر مقصد دے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مخلوق بغیر مقصد مخلوق بغیر قدم بغیر مقصد قدم نہیں چاہیے اہتمام بغیر مقصد نئے تقویر نے رسالات نا خلافات جس نے عید ملا النبی پریشان قلت کو مد نظر رکھے سا. وقت کی ضرور رعایت کرے توجہ جلدی جان چھوٹے جلدی سمجھ ویسے تمام تھی ویسے جو توجہ نہ کرے سو میں تو کوشش کرے سا بلا بلا سمجھا وقت یاد الگ سی توجہ ہن کوم خالی شکی گیتا ہے تھوڑے شک دیا گلو مت کوئی سمجھے مولوی میں طبکے نہیں میرا میرا مطلب لائی کڑے ساگوا ہر چیک کری ہے شانا کوئی من لے اصا فضائل کوئی من لے آئے موج کوئی کو لے لیا نبی سونے دی ذات کوئی من لے آئے اص آپ کی ذات کی برخت کوئی من لے آئے کوئی کو لے آئے یہ سارے کام جلسے جلوساگو من لے آئے من لے آئے کرے آئے بیٹھے آئے اصے کوئی من لے کوئی من لے جن سے جلوس لے ساری انگلہ دے قائل لیکن خدا کا بندہ جا پیغام ہے وہ سمجھاونا چاہنا کل سمجھی میں پیغام ہے یہ ساریا گلا بھی ہو وے نال نبی سونے دے آون دا مقصد بھی پتہ ہو وے امن مقصد کو پورا کر سکوں کوشش کروں پورا تو نہیں کر سکتے کوشش کروں کہ آپ جس مقصد متابک زندگیاں سواروں دنیا سواروں بھی سوار جی جناب والی اصا خاص اب بہت کما چاہے گئے پتیاں جھنڈیاں چرائے گئے نچا ٹپا نہیں چرائے گئے جناب والی اے خدا دی قسم کر کے آن لا پھر سنو نہ ساری زندگی سور نہیں ہے، نہ دنیا سور لینی ہے نہ آخرت سورنی سا کھ نہیں بننا اتے بھی تباہی تے بربادی تے اکھا بھی تباہی تے بربادی اصا اتے بھی بہرو مگا بھی بہرو مت بھی ویلے تے اکھا بھی ویلے اتان بھی, بھی دلیل اخا بھی دلی لالی سلک کھولی ساری چیزاں ساری چیزاں اندر, اندر سور نبی دی محبت نہ سینے دے اندر کنا ایمان نہیں آ سکتا یہ محبت کا اظہار ہے محبت کا اظہار چیزاں محبت کا اظہار ہیں جے سمجھینے ہیں لیکن خدا دا بندہ محبت کا اظہار ہوحبت ہی نہ ہوظہارا کھڑا ہوتا ہو محبت ہووے شملا جی محبت نہ ہو جناب ویت جناب ملا کے دے جنت حقدار بن باسو اصا نجات پا ویسو اصا بخشے ویسو اصا جناب مولا سونے دی وارگاہ سرخ رو کی ویسو خدا دی قسم کر گیا نہل خیال ہے یہ وہم و کمان غلط ن اگر مہاد ملاتا نال بہج جنڈیاں بتیاں بہت اما دن سانو فدائب سناو سنن جنت مل رہی सहाब कराम कड़ा तलवारा जा के मैदानी जंग च ना उतर वो कदा तलवारा के तले सजने न करते क्योंकि चंद रुपये ना होने जलसा कर जलत पक्की हो गई मुलानी पीरकम की शैतानी है पर सा कौम भी बड़ी अजीब है सारा तो वाबर हाकम भी नहीं नजर आगा पीर भी नहीं नजर आगा वश चलना मौली से मौली की पूछलना हर वे चीर मत खड़ा है خیر میںام لگ پیر نہیں نظر آتا تھوڑی جی سنٹر جا کو ڈیلو ڈال نہیں کٹھی تھی مجبور ہے ماؤلی گل ہے اس بعد ہی کونی آخر جی مول پیرا چھوڑو پیر تیرے Oh, okay. پیر کی میں کیار اس گا بیٹھے کریب مری لاہور میں جمع پڑے لاہور اتنا گل کیار مری میرے پیچھو گل پائے گیا آخر جی تھے پیربی کر دیا میں توہین دی کرے تو چڑھی تو عزت رسول کے غیرت نہیں چڑھی پیر کی گل آئی تو خیرت چڑھ گئی توجہ پیاد ہے مولے چھوڑ لمبی گل آشکند رہ ہاتھ نہ عجیب زمانہ پچھلے بھی آپ ہو جاؤ ارد کرنا یہ گلا سنا کے سارے موے ہوئے پی ہوتے نے کو کوئی خبر نہیں ہوندی لیکن جہاں عزت اپنی عزت کی باری آوے اس ویلے سارے جاگ پھوٹ خدا آوے عزت اپنی آھی یہ وفادار نہیں ہو سکتا یہ پکا گدار وفادار ہوئے عاشق ہوئے وومین او ہوئے مسلمان ہوئے ہوئے متی ہوئے ہوئے جنگ دل چی جی، رسول کی حیرت کتنی ہوئے کہ اتنی غیرت اپنی اولاد نہ پیوے نہ پیرے نہ استاد کو حکم دلاف کوئی کلا معاف نہ کرے او جنا اپنی دی واری آخ یار کوئی گل نہیں نے تقویر نے رسالہ نے خلافہ نئے حیدری جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی حضرت علامہ مولانا سلطان محمود چشتی صاحب اس وقت دیکھوں انہوں گلا گلا گئی نے بیان کرنے لے نہ پیر نے نہ مولوی نے خدا بندے سونا نبی آ جا کیوں مولا نے بھیجا کیوں ہے جنابے والی کہ مقصد نال آئے نی آ اللہ دران کی روشنی چ میں تین دس آیت خور نے بابری پڑیے شاد رب لیما رب ناتی مسلم ہوئے آیت ولیم البل حکمت و یو زکی ایک بار ولا سمجھا دین اگر اس پو اس پاس نہ آ اس گل سمجھ نہ رکھے سو پھسے پسے رسول لے شریف گلا اپنے بچے کو فیل بار پنج فلاح رشتے دار بار دار بار پنج فلانے بار بار ساڑے جلسے دی پوچھ کر جلسے دی دعوت دیا ار بھیجے جے ار رشتے دارا کلو منہے امیاں ساڈا جلسہ ہے جلسے, جلسے شریف وائے، پیا دینا دے تشریف کھیلنے والے مثال پی مسئلہ سمجھا واسطے لوگ آدھے نی چی مثال مری جائے گیا کملا یہ چسلا نہیں اے اللہ دے قرآن دے مطابق آخر آیت سنا دینا مولا فرما دے وہ تلکل اب سال بہانا سلا کروں کیا مزے تکام مولا چھوڑا فرما لسال میں ہم سال کیوں گئے لوگوں باست لس لوگاں لال ہوں تفکر یتفکرون تاکہ کہ تصا و فکر کر کے گل سمجھو اصیں دسالا بنائی نے یہ مولا سونے نے قرآن پاک جی نے قرآن باغ کئی مثال آئی کئی مثال آئی کما تھلے یخم لو جسال باندھی اوی نہیں سمجھ آگ میں مثال فیل جناب علی کوئی بندہ بھی ہو اپنے پوتر کبھی جو فلانے رشتے دار گات دے آ سو پلانی تاریخ جلس ہے جن پوتر رشتے دے گھر پہنچے وہ پتیاں بھی لاویں جڈیاں بھی لاویں استقبال بھی کرے سوفے بھی رکھے ککڑی بھی کوا گوشت بھی کوو بچے کٹے بھی کو چاول دیا دے بھی ہلوا بھی کنا پہلی کوئی بھی کھانے چا پکاو لیکن جرا پوتر ملے آخر پترا آگڑا کی گیا پر جلسے ناسو وچے کٹے پیاں استقبال آئی مقصد چکی نہ سچی رضا بتیاں نہیں رکھے بچے کٹے نہیں ہتھ پیو نا چپ گل تو سمجھ آ گئی اتواری ساری آگے پیو ناراض پیو ری نتھی سی یارا آ استقبال نہ کریں بتیاں نہ لے گیا نہ لیں نہ پکائی کھانا نہ پکائی دے پر جی گل کلچ بنے دے سا دل راضی گھومنا لیکن انہ سارا کچھ کیتا تاری گل نہیں من جے مقصد واسطے گا مقصد نہیں منو لہدا نہ ان بتیاں کمدیا نہ انہوں چنڈیاں کمدیا نہ لگے پیو بہجنا پیو اپنی اپنی جاتا دو یہ بےستتی سے استقبال کی یہ مثال لیتی ہے کوئی مسابت نہیں کوئی مماثلت نہیں او اے بھی خالق یہ مخلوق کی گل ہے مخلوق بننے والی ہے خالق بن لے سکم سلیس او دی, او دی, او ہے بساخر وی کوئی ذات ہے ہی نہیں اس کوئی ہے نہیں وہ بے مسال ذات رسولا ہے رسولا ہے آپ نہیں آیا رب بھیج آئے. مولا زون نے بھیجا کیوں ہے مخلوق کو میں راہ دکھا میں مخلوق کو امیر آلے پاس سچ دین دی دعوت نے میرے قرآن دی دعوت نے میرے حکم دی دعوت نے میری دعداری دی دعوت دے سونے بھیجا محمد پاخ آئے محمد پاخ آئے اسا استقبال بھی جھنڈیاں بھی لائی بچیاں بھی لائی دگا بھی پکایا سارا کچھ کیا سدگے جا یہ پوچھا سونا آیا کیوں ہے خدا کا بندہ اصا مقصد کو نہیں سمجھے مقصد ہی نہیں پورا کیتا آسول <سؤال> بھی راضی نہیں ہو سکتا رب بھی راضی نہیں ہو سکتا رب بھی محبت ہو محبت جسم رنگیا ہو گل ہوا کی سارا کر کے مقصد اے آیت اصل دے اندر حضرت سیتراہیم حضرت خلیل باغ نے دعا کی تھی ایسا دے رب و باس رسول ایک رسول من ہوم انچو بابا ساڑھا ہونا جانا ہو ضرورت کہی شہ دی ہے سب کہ سنا وے ادرتی براہم نے تر کما کی پیشکش مولا کی بار گاش کی وہ مولا سو تاری آیات سناو اس قوم کو, یعنی میری کو میری اولاد کو تیریا آیاتا سناوے و حکمت دا علم سکھاوے جین کو صاف ستھرا جا فرما کر سلحکی آدر ابراہیم پاک نے دعا منگی قربان جا تملی صاحبہ یہ جو کیویں ثابت ہونا پی حدیث سنو گل مزید اللہ آ اسیت کے متعلق میرے سونے لبی نے انا دعوت و ابراہیم براہی وبو شارت شاور او قال علیہ السلام و السلام. تاجدار مدینہ مائن, مائن حضرت کی حضرت عیسیٰ پاک کی بسارت میں اپنی اما پاک کا خواب ہاں اما پاپ کا خواب حدیث بیان ہوا کھڑا عیسیٰ پاک کی گسارت وبو مشرم میر من بعد دسموہ احمد اس مشارت کی گل ہے اداوت ابراہیم میں ابراہیم پاک دی دعا ما. مولا سونے نے محبوب نے فرمایا میں ابراہیم دی دعا کے آیا کل تیوارے اداوت ابراہیم لیکن بچ حکمت کے ہے راج کی ہے اصل مانا کیسا قرآن بھی آپ سمجھے سو حدیث بھی آپ سمجھے سو گئے واسطا وسیلا خدا دے پران بھی نہیں قرآن کا سمجھ آد خالق سمجھاوے یواوت وہ خود خالق سمجھایا ری تقبیر ہدیج آدھی کلام کلا مطلب رب دے قرآن, قرآن مولا نے اپنے محبوب کو سمجھا المل القرآن خلق السان ال مولا سو رہے اپنے محبوب کو سمجھائے سمجھایا محبوبات کو فرمایا ہوں سمجھاؤ پتہ پتا لگتا ہے چیٹا رای بھی نام نبی آئے تان کہ مولا دا کلام تسا نہیں سمجھ سکتے نبی والے بن کے آئے لے خدا دبندہ تاں کر کے قرآن سمجھنا یا محمد پاک کا دربار ملنا پونے یا پہن کا دربار ملنا او جڑے پاک محمد کے دربار کو حیرات کھیل کے آئے راز او نہیں آدی سافا دعوت ابراہیم مانا تو بنتا میں دعوا لیکن مانا حکمت راج کی ہے میرے سونے نبی نے اصو فکیر پھر کھڑی فرمائد میاں محمد باخش میلا عرف کڑی فرمایا پہ فرمایا سبتا پتا او زا سدا زراض با پر خا میں جیا آب خبر نہ کوئی سار میں جپایا نی تک ویر نر سلا ن نار حیدری جس نے عید ملاد النبی جس عید ملاد النبی حضرت علامہ مولانا سلطان محمود چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل المہ چشتی صاحب خاجہ محمد شفیع اجپال خاجہ محمد شفیع اجپال تھکائے تھک وجائے کرائے چم سمجھا بس کرولی مسئلہ تھک وجائے لے کے لشش یہ کرے سمجھ مسلا سجاو تھوڑا جہ اور مولا سونے دے پاک محبوب نے سارا گل سمجھائیے فرمائیے براہیم رمزے و حکم سونے محبوب نے فرماجے او او دنیا نوالو حضرت ابراہیم جنا دی پیش فرمائی مطالبہ کی مولا دیارگاہ دی حضرت ابراہیم کیا مطلب جی حضرت ابراہیم نے منگا مولا نے میکو اوے بنا ہے جہاں کما واسطے منگا مولا نے میگو نہ کما واسطے قرآن فرمائیں قرآن بابو کرایہ یہ بظاہر تو کرایہ کم ہے نا لیکن پورے جہان اس بند ایک کٹیں بنو کٹیں بنو ماں نے کٹیں اے دیکھو میرے پیر شبا جی ہوئے نا مولا سونے کتنی حکمت لیکن آما خاصا میاں سے محد کے نئی ملا سب کرنی چیری بکا محمد چار درمی پتا لگ گل گئی ہے آئی قرآن دی مزید تفصیل کر دیتی ہے سونا محبوب کمہ واسطے آئے نے لیکن سارے جہان بندے بادشاہی بھی سیاست بھی حکومت بھی فوج بھی اور جناب والی احکام بھی کھڑے نے اخلاق بھی تعلیم بھی اور جنابے والی دل کا تسکی پاک صفائی سو <سلام> <سلام> یہو جہاں رسول جی آبڑا پڑھ کے سنا وے یہ نہ دے اری ضرورت نسل دری اولاد دے ہوں او یہ تلاوت کرنا ہے کوئی مقصد نہیں اس تلاوت کا مقصد کے قرآن پڑھے نماز نماز کو شبینے والی تلاوت نہیں بلا اے او تلاوت ہے جڑی ہیک ہک آیت ہزار ہزار مفہوم سمجھا مجھے صحاب دی پڑھدیا سے ایکت ایک پڑھ دیا سے جب تک اس آیت عمل نہ سے کر گی آیت آپ نن فی ویلے سب قرآن پڑھایا ویندائی نا سا میں قرآن کہڑا پڑھا اصا تو قرآن کو پیت ہے پیونا بھی ہے پڑھنا بھی ہے تری سپارے پیتی بیٹھے کچھ ہے جنہیں سورت بھی پڑھی ہے نا خبر بھی سورت پڑا دیاں خبر زندہ نے اور سپارے پیتی بیٹھا بیٹھا مولا روم فولافا کو فرمایا کنا پھر مردے بھی بٹھے نا بھی دا فرمایا دل مر وجے بندہ, بندہ مرد زندہ زندہ بسترے. بسترے. پر دل اللہ کا قرآن پڑھا جانکام بیان ہونے کا مطلب اے محبوب اصو آپ کو اپنے پیغام تحکام مخلوق تک پہنچاو واسے بھیجے کو سمجھاؤ لا او حل نمنو لاف یہ گل سمجھاؤ ایمان والو سود نہ سود نہ کھوائے لیکن عجیب دانے عجیب دورے بینک بتیاں بندہ حیران یار بینک بھی ملاد بنے نیشنل مسلم یونا اسٹیٹ لائف بینک اسلامی بینک بینک اسلامی بینک اسلام سو کا دریا چوران کی واردات چی گل کر دیتی سونا ماں اللہ ماں تمڑا تھی گیا حکم اپنے کو بڑے سونے نبی نے فرمایا نے مولا علی راوی نے آپ روایت کرتے اور سونے نبی نے فرمایا لانا رس ببو کی لہو کیا لال آ فرمود نے فرمائیے رسول اللہ نے چاروں کا لئے لانا رسول اللہ غالت بھیجیے کی دے دے چار کسم کے لوگ نا کاتب گواہی سود کے مقام بھی نی چار دے رسول اللہ نے ہے اسا سود آسا بگو بند پائے پچھلے سال مکئی چوقان مربے مکی گئی بینک چاہا کہ ملاد بنا <تصفح> این بات مری ہے اسے رسول حکمانی ملاد بھی اسے دا واہ بھئی واہ جناب بھی اگا بھی کرے کام نہیں نہیں بغیر چمی چٹھی حکم نہیں کرو کرا جو سمجھ نہ تیری تری جی میرا سیر تا ضمیر نہ عشق تو اگا درجہ ہے ایمان دی فکر کر توجود <تصفح> کاروبار اتنا عام اتنا عام <تصفح> کہ ہر غریب امیر عام خاص پسا پیڑ سود <تصفح> نبی سونا حکم گیا ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة زنا ده قريب جنا دے حکم نا حکم سنا جنا دے حالانکہ قریب نہیں کیا وہ جا کی مولا نے یہ نہیں فرمایا والا جنا نے کرا فرمایا والا تقڑا قربان مولا سونا کلام قربان جنا قریب نہ فرمایا بھی نہ جلوس نکل ملا بھی رنہ بیج مرد بچ جی مخلوط نظام رلا ملا ہویا او دا دیدار کرمار گے مطلب پوچھے جی جملہ جلوس میں بہانے سے بگڑتی جلوس نہ خراب ہوا حکومت کی ختم سے سڑ گئے غیر محرم مرد عورت کٹے ہو گئے دی جی گل صرف ملا نہیں،, صرف ملا نہیں صرف جلوس دی گل نہیں ساتیاں تھیون مرنا تھی وے جمنا تھی وے چی کٹ تھی کوئی پرے تا بھی کاٹھے رنگ مرد رنا مرد کٹھے کوئی جمے تا بھی رنا مرد کٹھے دیا عزت کی بربادی صرف رویوں بل چاند یا یہ احکام صرف رضیو لوبل واسطے آئے مومن پوری عمر چاہتے آئے باویں شادی چوے باویں جمنے چوے باویں مرنے چوے سونے نے یا مولا سونے نے جو حکم فرما ہے باویں مرے باویں جیو پورا کرے یار کی گل واپس نہ بچے یار کی گلو اس کو آشک خدا بہت دنیا کسی نے محمد ہوسلمان نہیں ہو سکتا شاشت نہیں ہو سکے آشک نہیں ہو سکتا آشک ہونا حکمری واری آ گئے آخر سونا اشارہ ہو گڈ گردنا ہو گا شادی چ نہیں رسول شریعت یاد رسول نہ ملاد یاد آ جمنے خوشی دے اپنے رسول کو یاد رکھے اپنے رب کو یاد رکھے خدا دی قسم کر دیں سلام سے دی پاسداری کیلاد نہ بنا اس سمجھ ساری عمر ملاد منا د ماڈل ٹاؤن قربانی تر دیوار کو ڈنگر کو بکرے کون دچھے کون دے کو پتہ نہیں کتنے سو ڈگر دی لائن لگی ہو بندے گا بندے آد گر بندے آد گر وہ ہوں کیا میں قربانی میں قربانی کر کے نہ اللہ لیکن قربانی دا پیسہ کتنا جتنا پیسہ آدھار کاروبار منشیات دونوں نو جانا دیا جوانیاں برباد کر کے جہاں قربانی کرے تباہی بربادی کر کے قربانی کرے دلا کے قربانی کرے خدا کی مردو بندے مار کے بندے مار کے مسلمان مار کے اللہ دیگر کیا قربانی ہے قربانی تو بندے دے گی لوپ گے ایک چار پوچھ بچاوے ساری دنیا بچائی ملاد سارے آم دیواری آوے آوے آکام دیواری آنے سونے نبی نے فرمایا منترک سلا چلن جان نماز چھوڑی ہے حقیقی مسلمان درمیان نماز نہیں فرقے وہ جا دیاداروسی لکھ قربانیاں لکھ ملاد کرے مہربانی نہیں پا سکتا کنہ تیر دی لذت آسلا نہیں, دی نہیں پی سکتا وہ دنیا کا کتوئی دنیا کا کتوئی ہر ویل ہڈی تھی پھر رہا ہڈی تھی پھر رہا دبدا تیر محبتہ وے محبتہ لے محبت آ سارا محبت کاٹنے دیں حکا کل محبت دیو دنیا دکھ دی د نماز نہ پڑھے پیسے نماز نہ پڑے سارے دن حل مارے نماز نہ پڑے سارا دن چنابے والی چوک نماز نہ سارا دی فلم نماز نہ اج کل قوم اوپر ایک آیا بندر موبائل نماز ہی پڑھ کہ ابا جی ڈرام می دے بیٹھا اسلام دی تاریخ اسلام دا سبق سکھتا بیٹھا پی آخر اسلام دا و نماز چھوڑی بیٹھا مٹی سوا سکھا بیٹھا آخری بارے اسلامی یہوکری باد اسلام دکھوی ہو جی ڈیٹا ڈراما جے میری سچی ری غازی ارتقل دی بیوی ہے دی بیوی فلانی ہے بولو گشتیاں کو انہوں نے پاک تینت عورت اور ان کنجر نو غازیاں نال ہات لے ہونا چاہیے قوم نہیں ایک نمبر یار آکو دو نمبر بہت ساز ہے سلاح سی اسلام, یعنی اسلام, دے تو اسلام دے جی چھوکری باد میدان دے جنگ میدان کم کمن لگ رہی ہے چھوکری باد پی آئی پٹھے تھا اکی فی سارے گازیاں اپنی نابالغی چاہیے وہ پہلے شریعت قربان پہن پیچھے جنگ کے میدان چاہ آپ چلا کے قوم قومر لٹ ہے باندار جی باندر نہیں نچدی نچد آپ لا جی خالص چار بادچی گئے یہ ڈراما چلایا آ گیا کوئی چسکا یار اسلام دی تاریخ اسلامی جگا آہ جی دی ہو جنا دگا دیلطان محبوب خزن بھی جے ہو جنا غازی دی جناب والی تارک بن سیاد جے ہوں دے صلاح الدین ایوبی دہ ہو جگالی محمد بن قاسم جے ہو جناگالی سلطان جی پوجے ہو جاتے قطب الدین ہو جہاں نے گالی ہو جسل گا دیا کوئی, نا کوئی, نا کوئی نا دی اصل گادی کو پڑھائی اصل گادی کو, کو سمجھائی اور جی اصل گاری نے وہ نہ چھوٹی بات نے نہ رنڈے نے نہ تین اسلام کی بچیاں جمدیا ہے وہ جمتی بچی کو پرتے رکھ لینے ہیں وہ چبڑ کے ویلے تمبڑ کے ویلے کے اولاد جناد آئی کوئی ہسن بنتا آئی تارک بن بنتا پیوالی کوئی سلطان ٹیپو بنتا آئی کوئی ایال پڑتا محبوب مدن بنتا جمنیا بند تھی گئی مر گئی ختم تھی گئی گئی جمنے دکھے اولاد جمن تک پرت چرا چھولی نا آدھی پوری دنیا کو رنگ لے رہا ہے لگنے یو دیا جہاں کوئی اسلامی چار ری پاساساخیا ترقی کر بیٹھے آ لے گئے لٹیچن کا احساس مک گیا اقبال فرمائے اقبال فرمائدہ اقبال فرمائندہ فرمائیے واحد کاپی بتا ہے کارواں جا ترہا وائنا کاپی بتا جا ترہا کارواں کے دل سے جیا جا ترا یہودیا کو بلا جناب یہودیاں نوکرا کولو یہودیاں گلام کو گڑیا گولی مو میٹ بلا بھی فرما ملے فرمایا تو نسم دی ڈنگ نہیں کھانا ایک فٹو دو واری مڑ کھانے مد جی اللہ لئے تکبیر نے رسالات نئے خلافت جس نے عید ملا النبی حضرت علامہ مولانا سلطان محمود چشتی صاحب اس پاس نہیں آئے حقیقت آپ پاس نہیں آئے حکام آسے نہیں آئے امجھا سمجھ ہیں یہ کوئی جڑا پیلی گلا فروحت نے سارا مسئلہ انہوں ہل چی بجنا ہے خدا د نال، انگلنال، انگلنال، نجات, نجات محمد اربی محبت بھی ہو محمد قربان <متحدث> سونے نبی نے سونا مرد واسطے حرام فرمایا خبر نہ پہنچی کہ سونا حرام دنگھی پا کے بارگاہ رسالت ہی جا گئے ترے دی بدبو ہے گل یہ سہابی مافن کو پتا صاحبی صحابی کھوڑے سے سواری کرے دی ٹاپ نال پیرا نال جی مٹی اڈ کے گوڑے ہے نا کروڑوں دی دی والی ایک پاس رکھ مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سونا نبی فرمائیں تیر جانوی آدمی بدبو آدھی ہے تو چھو کرسکا مطلب میرے پاك نبی نے دسے میرا صاحب اگر بول كے بھی میرے حكم كی خلاف ورزی كے ٹھکانا چاہنا یہ مجلی تھی گئی مكی گئی قسمت جن غلط خیال فرمایو صحابی کیسم انہ کی, تھی کیرا کیرا کم خلاف کی تھی باقی صحابہ نے حکم فرمایا بھائی بس گل نہیں پچیٹھی رائے سونے لاپ من اٹھارہ پیٹی بکساڑی پا پاس ایک پاسے حکم رسول صحابی امت کو سبق پڑا ہے او متی اگر حکم رسول دے مقابلے پہاڑ جتنا سونا بھی آج سونے کو نوک نہیں روک کے ٹھکرا دا حکم نہ انگوٹھی بہار تھی مدنی تاجدار رازی تھی راجنی دی محفل شریف بکی نا باقی صاحب نے آخ یار سونے چاہو پا می بیچ کے وقت رح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے بھی جواب دیتے فرمایا اللہ دی اللہ میں کدہ بھی انگوٹھی کو نہ چاہ سو اس واسطے اور ساڈا دستور او وہ یا نہیں کہ او قدر قدروالے آ سبے قدرے او قدر کدروالے آ سبے قدرے آئے وہ کدروالے آ سب کدرے آئے تب بھی پچھلی جانے یا جانے برغا قطر <ترانًا> پی مولا جان یا جانے سہا پیکما دیکھ حکم دیں پہرا د مطلب جنت جنت ہے یہ بندہ اپنا سارا کچھ اللہ دے رسول کر خود مولا فرمائیں خود مولا فرمائد محبوبہ فرما لو ان کو ملسو اگر تص اللہ دنار محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کرنا مولا محبت مخالی محبت بھی نہ کرے یا فرلا کم جنوبہ کم گنا فرما دے ہائے سانو کی پتا ہے اس رسول قدر جس رسول شفا دارا آلمکھ میرا پیر باہو فرمائد فرمایا اللہ او oh, ایسی بھی اللہ دا سر ورے عالم عالم لال شفاتی سر ورے عالم چھٹ سی عالم سارا جس کا ایڈ پسارا میں مربان تنا تو ہوں میں قربان تنا ج ملیا نبی سہارا جس نے عید ملا علمائے علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلطان محمود چشتی نچوڑ نچوڑ قرآن پڑھا قرآن, قرآن نال کتاب و حکمت کا علم سکھاوے اور اس گلے اس گل بڑے سونے نبیت کرے بڑے سونے نبی نے علم حاصل کرنا مرد ہر مومن عورت او لوگ ہیں جنہیں اپنے رسول بھی بدل سارے پڑھ سیک نال تھی سی، نال تھی سی، سامنے سونے نبی چہرا اس کا ویسے اس شخصیت بارے کی گمان رکھنا ہے اس وی پتا نہیں اصا کی چاہی رکھا سے ادارا دیا کنداں یونیورسٹیاں دیا کنداں کالج دیا کنداں سکولا تے کنداں گیٹا لکھایا تاکہ قوم کو پتہ لگے آمنا کوئی غیر سارے کہہ مسلمان کو غیرت نہیں آئی ملک صاحب سردار صاحب خان صاحب اگر پہ کوٹھی کے بوہے تے بنا دکھا بورڈ لگا کھڑا ہو گیا اور کوئی آ کے بورڈ پٹ کے سونے جتھ میرے پیر پٹان جہ پڑھتے رہا یار کہیت نہیں کہی شرم نہیں شاہراہ کہیں ہیت کو ہیتی نہ کلک ہو نہیں میں آدھاؤنا بیسہ کو چھونی نہ لبھے بننڈ کرتا بندہ کہیں آدھے جس ارتنے کہیں نالج بودمر ہو عجیب امتہ آگئی ہے بھائی علم عادل کرنا فرد ہے ہر مرد سے ہر عورت دوتے علم کیرہ بھائی ایو علم ہے بھجیرہ اندر پڑی دا بھائی بار جو لکھی گھڑی ہے دا پتہ لگا دا بھائی علم یہ علم <وص chalk> قرآن دے اندر جتنا بھی علم دی شان بیان تھے یا فرضیت بیان تھے یا فضائل بیان تھے اس علم تو مراد صرف اور صرف مستعفی دائر فرمان کر جنا تیرے کوئی بھی نہ ہو سی تنہا اس <سؤال> اپنی خواہش پلان لوگ آخر یار مہولیا ماحولیاں مٹی ون سیا نا لکشن آشن خبر خبر مطلب بندہ نہ سر دال چھوڑے نہ منہ تو چھوڑے نہ لوکتن دو مصدر استعمال نظیری لوہا دکھا گے خربے کی من سفائی نہیں کیتا بلا جو نصف ایمان ہے بندہ جا کے جنابر لا کے لیٹرین کو صاف کر چمکی سفائی مطلب ایمان آیا ہی نہیں جنہوں نے وقت یودی چوکھے اقبال فرماؤں فرمایا جانتا ہوں میں یہ امت حامل پر نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل لے پور ہے وہ ہی شرمایا تاری بن دے پون لیکن قربان ہوئی یہ اس وجہ پتہ نہیں سی جی سارے سونا رسول سامنے وہ اس ویلے سارے کول پوچھتی میں نے فرمان بدلی کی نہیں بھی نہیں ہر مقام بے وفائی ہر مقام کو اللہ خدا کے رکھنا سونا رسول مولا سونے فرشتے جہٹنے والے مولا نے نہ بلا دنیا نکل تو گنجائش چمڑا بولی سلے اتیا بنیاں کتا لکسن نہیں لک سکے رسول ہل مہول کتاب ہندمت کی تعلیم پڑھا واستے سونے لبی نے فرمایا کرنا ہر مرد مومن ہر مومن مرد ہر مومن عورت علم دین دا حلال جی د ج بادل ہق دل ٹھیک دا جھوٹ سچ دا تاکہ موبن پتا لگے مومن کو ہک باتل <سؤال> کٹا نہ راہ باتل حق نہ نہیں رہ سکتا اور بادل کنا حق دے اگو کھڑو نہیں لگن <سؤال> سنگے گیا گیا وہ علم چھوڑو وہ علم چھوڑو وہ علم چھوڑو سیری فرد یا دكم آنیا والا نپو چلو چار پیسے تو بن ویسے چار پیسے كما كے اے خدا دا بند آ چار چكر كاطر اپنی رسول اپنے رسول کو گنڈ کیتی ہے اپنے رب دے د قرآن گنڈ کیتی ہے وہ جس قرآن کی خاطر سونا ہے آج قرآن اروڑی پیٹر پی کتابیں پی اخبار تر اشتہار پی وہ پیس قرآن, قرآن واسطے عربی تاجدار آدیا کیا ملادا ملاد اس کی ہے اور جا قرآن پہلے سیرے لاوے بد نبی دلان کیوں اس واطے یوزکی تاکو تھا لاہر باتن پاک تھی وجے باطن پاک تھی ونو نہ بیٹھے زمین ہوگا دل اللہ دا عرش عظیم ہوگا بندے دنیا چوڑ دا مقصد ای ہوئے نچوڑ نچوڑ پوری تقریر دا بندے دا دنیا تم دا مقصد بندہ راہ راوے جتھ بیٹھا ہوئے اپنی منزل سامنے دے وما خلک تلجی عبادت کس واسطے تاکہ تمری عبادت کر کے تک پہنچاؤ, تک پہنچاؤ. بندہ اگر اپنے رب تک پہنچ تے سمجھ اس اپنے آمن دا مقصد پاگ جو رب رسول تک نہیں پہنچا سمجھ اس کو دنیا چمن کی لڑ ہی فرمائی اور اگر رب تک پہنچنے وہ ذریعہ ایک پہلے ترے رسول سے پہلے قرآن سکھ پہلے علم و کتاب و حکمت کی تعلیم سکھ علم سکھ اپنا کر وطے کر صاف تو مطلب بندہ دنیا ہے اس واسطے تاکہ جی جی کر ساف تو زوک میں کر صاف کر صاف تو وہی گھر کر صاف تو مقصد <Sto sonic language> بھی کر گئی مقام بھی پا گیا جنتار بھی ہم دار جائے اندر محبوب خوب محبوبہ بنو قرآن ہدایت دواؤں چیزوں میری مخلوق تاکہ میں خالق تک اصان. اصان کے اساں شریعت ماری اسا اسلام پورو لے اسا قرآن پورو لے اسان سونے نبی کڈ کی اللہ رسول عاشق آشک تے مومن بن بیٹھے ہیں اے بابا بلا فرمائدہ حج بھی لہوی پیتی جان یتیم حج پسی جگو حج بھی کی جہ بھی پیتی جس گئی بار جتنی ما د اج مسی چی نفستک سری تمے نفستک سوری فیردے تمبے کی تیز فلاں ویسے فلانے سے فلے رو یہ کچھ جی خدا دی قسم کر دنیا آخرت زندگی راحت سکون ایمان ایسلام اتمین وہ پا گیا یہ دنیا دے رب رسول دی اتبا کی اللہ کی تیار خدا کی قسم کر گیا نا وہ دنیا بھی پا گئی آخرت بھی پا گئی وہ دنیا دیا بھی لب گئی نے اس کو آخرت دیا عزت بھی لب گئی نے جہرا کم نہیں کر سکا وہ بے دنیا پراڈو بیٹھا ہوئے بنگلے بیٹھا جیتی بیٹھا ہوا دنیا دنیا بار گاہ نزدیک عزت میں میں صاف باطل تو صاف ہے نا کہ اسلام تو صاف ہے میں بیٹھا ہم بندہ پکی امراڑی دا ملائی بیٹھا مچھا کنا پچی بی شکل سورت ریٹ میں بڈا بندہ تھوڑی گل سمجھا ہوا چلو اتفاق میں چاچا کبر چلتا پیری نہ میںادی قوم شریت شادی قوم اس کو ملانگ جیرا پوری داڑھی والا ہوگا اس کو بات ہے مولوی مولوی نکی نکی ہو گئے اس کے بعد سوفی سہر واہ بھئی واہ تھرکڑی صاحب دہاڑیاں رکھا اچھا منا تہو نہیں دیے دیدی نہیں چاچا یہ پوری داڑھی جی بندہ دل صاف ہونا نا ایسا اسلام دے مطابق لیکن قدر نہ پائی اس پاسے توجہ چیٹا کر بٹھایا کہ مخلوق دے سامنے چہرہ رکھنا ہوئے جرا دل مولا دی بار پیش کرنے جس کو صاف کرنے محمد عربی تشریف کینے اس دل پاس جتنے تک اے مویا موا پا مردا نہیں کری شاید نفید ادیم آخری شیر گل پی اقبال آدھا دلے نہبال فروائے مرے دل سکا پی یہ روپیے دار کر چلاؤ دل پی تارے پے دار دل خوابی تک نہ تیری سر بہ کاری نہ میری سر بہ کاری مولا سونا ملدی تو کھی چلے آخر